زید بن سابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلیس فیہی عن نبیل سلی اللہ او وسلم إلا قولوه <تصفح> لیستهیرن اقواما <تصفح> اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک مثلک بیان ہوا ہے ایک مذہب اور ان کے دلائل کون حضرات کا یہ کہنا تھا جہد ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلب یہ تھا کہ جب کہ دیگر کئی سر حضرات کی مختلف آرات کہناف رہے محمد اللہ کے نزدیک سلاف السطیٰ سے مراد اثر کی نماز ہے اور کے آپ کے سامنے کائڈین آئے ہیں مختلف ظہر بھی ہے فجر بھی ہے عشاء بھی ہے فطر بھی ہے وغیرہ وغیرہ یہ صرف جماعت مناتے وخالت کی غالب کا آخرون مخالف سے مراد تمام کے تمام بحیہ مخالف جو ظہر کو صنعت و نہیں کہتے وہ اس سے مراد ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں بات یہ کہ ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ لیکن وقال قوم کی بقیہ تمام حضرات کیا ہے مخالفت کی ہے کس میں سنات و کے زور ہونے میں البتہ ان کا آپس میں پھر اختلاف اپنی جگہ کسی نے کہا کہ اثر ہے کسی نے کہا اشاع ہے کسی نے کہا وجہ ہے ٹھیک ہے نا اب سب سے پہلے ان حضرات کے جو زید ابن ثابت روی اللہ کلام کی حدیث گزری ہے اس کے حوالے سے یہ جو احادیث گزری ہیں جو ان حضرات نے استدلال کیا ہے ان کے جوابات سب سے پہلے انہوں نے جس حدیث سے استدلال کیا کہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جتنی بھی روایات گزری ہیں اس میں کہیں پر بھی یہ صلاحت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز کو صلاح کہا ہوماز کو کیا کہا ہو سلاۃ البیٰ ظہر کی نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو ایسا کہیں بھی نہیں ہے اس صرف حضرت ذاتی فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ارشاد کے الفاظ ایسے نہیں ہے کہ جس میں آپ نے صلاحت یہ فرمایا ہو کہ ظہر کی نماز کیا ہے سلاۃ الغسطیٰ ہے یہ کہیں بھی نہیں زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہے یہ ارشاد ہے کہ, عَلَيْهُمْ <بُیُوتًا> کہ لوگ کیا ہو جائیں اس سے باز آ جائیں جماعت میں شریک نہ ہونے سے باز آ جائیں ورنہ یہ ہوگا کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں گا یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتنا ہی ہے نا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے اس میں کہیں بھی اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ یہ صلاح المستی ہے زبر کی نماز بلکہ آپ کو یہ فرمان عام ہے کہ جو لوگ نماز میں شریک نہیں ہوتے چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو ظہور ہے اثر ہے مغرب میں عشاء ہے کوئی بھی ہے جو لوگ شریک نہیں ہوتے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں کیا کروں ان لوگوں کو جلا دوں اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے زیادہ سے زیادہ اگر یہ بھی دی کہہ دیا جائے یہ کہہ دیں کہ زہر کی نماز کے موقع پر آپ نے یہ فرمایا ہے تو ظہر کی نماز کے موقع پر بھی یہ فرمانا یہ پھر کہاں سے ثابت ہو گیا کہ یہ سلاۃ البستی ہے زیادہ سے زیادہ یہی ثابت ہو جائے گا کہ تاکید ہے اس میں کہ نماز میں شریف ہونا چاہیے لیکن سلاۃ المستی ہونے کی تو سرحد کہیں بھی نہیں ہے لہذا اس سے یہ استعلال کرنا کہ سلاۃ المستی سے ہو رہا ظہر کی نماز ہے یہ ہرگز درست نہیں ہوگا بلکہ یہ جو آپ کا فرمان یہ جو آپ کی وعید ہے یہ طبی ہے یہ عموم ہے اس میں سب کے لیے کسی ایک نماز کے لیے خاص طور پر آپ نے یہ نہیں فرمایا اور نہیں اس میں لیے اس نے کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا گیا کہ وہ بن اللہ تعالیٰ بن کا قول ہے, اللہ اللہ ہے اس بات پر سلاقہ زہر کی نماز ہے یہ بھی جائز ہے مبارک یہ ہوئی ہو تمام نمازوں کی محافظت ہے اگر کی نماز کا ارادہ کر بھی لیا اس سے ہم یہ کہیں کہ جماعت کم ہو گئی تھی سب یا دو سب آدھی تھی لیکن یہ کہا تھا ثابت ہونے میں وہ سلاسہ ہے جب کہ وہ سلاۃ گستا نہیں ہے کس بات پر اس میں کوئی دلیل نہیں ہے نمبر ایک جواب یہ دیا دوسرا جواب نماز مراد لے لی جائے کہ اس پر فوکس کر کے اس سے مراد ظہر کی نماز اس پر تنظیم اور سرات فرمائی اس کا جواب دیا کہ اگر مان بھی لیا جائے ظہر ہی کی نماز کی تنبیہ تو اس میں سرات ہونا صلاد المستا ہونا تو کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوگا اب یہ مجموعی اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ, جو آیت ہے یہ تمام کی تمام نمازوں کی محافظت پر کرتی ہے اور کہ جہاں پر جن نمازوں کو پڑھا جاتا ہے یعنی جماعت کے اندر جماعت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کیا جائے اب فقار رحم نبی صلی اللہ فی جن نمازوں میں لوگ جن لوگ جن نمازوں میں لوگوں کی حاضری کم تھی تو ان کے, اور نمازوں کے متعلق نا قواما اولار رقم تاکہ نمازوں کا اہتمام کیا جائے ورنہ یہ کہ جو لوگ نماز میں شریک نہیں ہوتے جماعت میں شریک ہوتے ان کے گھروں کو میں جلا دوں گا ان کے گھروں کو کیا کر دیں گے جلا دیں تو اس سے زیادہ سے زیادہ یہ کہ تمام نمازوں کی محافظت مراد ہے کہ ان کو اپنے وقت میں جماعت جائے اس میں کہیں پر بھی یہ دلیل نہیں ہے کہ کوئی نماز کیا ہے وہ نماز وسطہ ہے یا کون سی نماز ہے, ہے, اس اس ہے محافظ مبارکہ ہو گیا کہ تمام نمازوں کی محافظ جہاں پر, جن نماز جہاں پر نمازوں کو پڑھا جاتا ہے جن نمازوں میں شرکت یعنی حاضر حاضری کمی کرتے تھے, کم ہی کرتے تھے ہی ان لوگوں کے لیے فرمایا ان نمازوں کے مراد یہ تھی آپ یہ چاہتے تھے اس میں کوئی دلیل نہیں ہے عبارت کوئی مختلف تو نہیں کتاب کی میں نے کوئی اور عبارت پڑھی کو ایسا ہے تو بتائیے جی ابھی بتایا تھا کسی نے چلیے دو جوابے تیسرا جواب, جواب اللہ آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے شادی کی, کی نمال مراد لے کر یہ سمجھا کہ یہ تبیر صرف زہر کے لیے ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے سلاد مستعی ظہری کو کہہ دیا اس پر ایک اور دلیل ہے کہ آپ کی جو یہ تنظیم ہے اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسر حضاطت جو یہ سراست یہ منقول ہے کہ آپ نے جو یہ فرمایا تھا وہ جمعے کی نماز کے لیے فرمایا تھا آپ نے جو یہ تنبیر فرمائی ہے کہ وحرقن آپ کا جو یہ فرمایا تھا یہ جمعہ کی نماز کے لیے ہے زوری نماز کے لیے نہیں بلکہ جمع کی نماز کے لیے. اب یہ کہنا پھر کہ جب جن حضرات نے وسلم کے, کے, کے, کے لیے فرمائی تھی اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ زور کی نماز کے لیے جو نہیں فرمائی باقی جمعے کے لیے ثبوت ہے یا نہیں خطر اگر اس کے لیکن یہ تو کم از کم اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ خاص زور کے لیے آپ نے یہ تاکہ نہیں فرمائی اسی کے بعد بھی منقول ہے پس ثابت ہوا کہ یہ تنری صرف زور کے لیے نہیں بلکہ تمام نمازوں کے لیے لہذا اس تن کی روشنی میں آپ کے اس آپ کے شادی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا کا روسر کا بڑا زور کی نماز ہے یہ استدار کرنا ٹھیک ضرور نہیں ہے بات یہ کہ اس یہ چونکہ آگے جو روایت آ رہی ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ مسہور سے یہ منقول ہے کہ یہ بڑی جواب نے تمبیر فرمائی ہے یہ ان لوگوں کے لیے فرمائیے کہ جمعے میں پیچھے رہ جاتے تھے اب اس سے کوئی یہ اطلاع نہ کر لے کہ جمعہ ہی صلاع السطیٰ ہے جمعہ کی نماز ہی صلاح السطیٰ ہے تو اس وحم کو نکالنے کے لیے فوراً علامہ تہوی نے کہہ دیا کہ خبردار تو اس سے یہ نہ سمجھے کہ جمعہ سے پیچھے رہ جانے والا ہے جمعہ کی نماز البسطیٰ ہے کیوں اس لیے کہ خود حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہو کر آئی ہے کہ انہوں نے سلاۃ البسطی کس کو کہا ہے اصر کی نماز کو کہا ہے جیسا کہ آگے آپ کے سامنے حدیث آئے گی جب حضرت عبد اللہ مسود خود کہہ رہے ہیں کہ سلاۃ المستی عصر کی نماز ہے تو پھر جمعہ کی نماز کو سلاۃ المست کہنا ہرگز ثابت نہیں ہوگا خیر یہاں جواب ہے کہ بار نظرات نے آپ کی اس استمبی اور آپ کے مبارک کو کس کے لیے لیا قدرت مسود نے کس کے لیے لیا ہے اور جمعہ کے لیے جمعہ کی نماز میں کوتاہی کرنے والوں کے لیے آپ نے یہ فرمایا ہے لہذا جب یہ ثابت ہو گیا تو پھر ظہر کی نماز کے رشتے کرنا اور اس کو سلاد المست اس بنیاد پر کہنا ہرگز درست نہیں ہوگا یہ کس کا جواب یہاں سے دیکھے جائے وقد قال قومنا قال رسول الله ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لم يكن صلاه الزوري اپشن قوم نے کہا ایکو قوم نے کہا یہ ایک صحیح جواب ہے هذا لم يكن صلاه الزوري کہ اپ کو یہ فرمان صلاه الزور کے لیے زور کی نماز کے لیے نہیں ہے وہ یہ فرمایا ایسی قوم کی میرا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں لوگوں کو نماز پڑھائے ان لوگوں کے گھروں کو جلا دو کی نماز سے پیچھے رہتے ہیں اب طریقے سے لال کیسے In the... Ha <laughs> <laughs> یہ وہ نماز جس میں آپ صلی اللہ نے یہ ارادہ فرمایا تھا گھر والوں کو جلا دے سلاتل عنہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے مخالف منقول ہے جیسے کہ آگے آپ کے سامنے آئے گا یہاں تک آپ کے سامنے تین جواب آ چکے ہیں ٹھیک ہے جو ان ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات کو جوابات دیے ہیں اتنے جواب آپ کے سامنے آ چکے ہیں چوٹا جواب بہت ضروری ہے ان شاء اللہ گھر کی رہی تو پھر پڑیں گے دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی مناسب ہم سب کو خوش اور قرآب دنیا اور آخر کی تمام خرکشین بنائی ہم سب کا مقدس فرمائیں اللہ تبارک سب کی نیک تمنا کو پورا فرمائے میں نے